معل میرے مستفیے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبک لیٹ میرے مستف آئے میرے مستف آئے کر رہی کل مختوم ایپیسوڈ سے قریش کے نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصور میں ان دونوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد اور حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو جور ستم کا تخت مشق بنانے کے لیے مشرقین پر جو بدمستی چھائی رہتی اس کی جگہ سوج بوجھ نے شروع کر دی چنانچہ مشرقین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فرامہ مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ کو آپ کو کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے لیکن ان غریبوں کو یہ پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا ابن ساق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کاپ قدی کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ اتبا بن ربیہ جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہ تنہا تشریف فرما تھے کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لے تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے بات رکھیں گے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرقین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے مشرقین نے کہا ابول ولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے اس کے بعد اتبا اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر بولا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نصف ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا ان کے معبودوں اور ان کے دین پر عیب چینی کی اور ان کے جو آبا و ازداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا لہذا میری بات سنو میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں ان پر غور کرو ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید کہو میں سنوں گا ابو الولید نے کہا بھدیجے یہ جو معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے مالار ہو جاؤ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہو جاؤ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے جب فارغ ہو چکا تو آپ نے فرمایا ابو الولید کیا تم نے اپنی بات کہہ دی اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اچھا میری سنو اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا آپ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فسلت آیته قرآناً عربی لقوم یعلمون بشیر و نزیرا فأرد فهم لا يسمون وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعون الی حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں ربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا ڈرانے والا لیکن اکثر لوگوں نے ایراض کیا اور وہ سنتے نہیں کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور اتبا اپنے سجدہ کیا پھر فرمایا بلولید تمہیں جو سننا تھا سن چکے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اسے آتا دیکھ کر مشرقین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا اللہ کی قسم ابوال ولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا پھر جب ابوال ولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابوال ولید پیچھے کی کیا خبر ہے اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا اللہ کی قسم وہ نہ شیر ہے نہ جادو نہ کہانت قریش کے لوگوں اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا کر رہے گا اور اگر یہ شخص ارب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باس ہوگا لوگوں نے کہا ابو ولید اللہ کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا اتبا نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو اتبا چپ چاپ سنتا رہا جب آپ اللہ تعالی کے اس قول پر پہنچے فعم آرد الفقل انضر تو سمود بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں آد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے قطرے سے آگخ کر رہا ہوں تو عطبہ تھرہ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرامت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں اسے قطرہ تھا کہ کہیں یہ آن نہ پڑے اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مسکورہ گفتگو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روسائے قریش کی بات چیت اتبا کی مسکورہ پیشکش کا جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا اس سے قریش کی توقعات پورے طور سے ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ کے جواب میں ان کی پیشکش کو ٹھکرانے یا قبول کرنے کی سراحت نہ تھی بس آپ نے چند آیات تلاوت کر دی جنہیں اتبا پورے طور پر سمجھ نہ سکا اور جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا اس لیے قریش نے آپس میں پھر مشورہ کیا معاملے کے پہلوؤں پر نظر دوڑائی اور سارے امکانات کا غور و خوص کے ساتھ جائزہ لیا اس کے بعد ایک دن سورج ڈوبنے کے بعد کعبے کی پشت پر جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آپ قید کی توقع لیے ہوئے جلدی سے تشریف لائے جب ان کے درمیان بیٹھ چکے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہ جیسی اتبا نے کہی تھی اور وہی پیشکش کی جب اتبا نے کی تھی شاید ان کا خیال رہا ہو کہ ممکن ہے تنہا اتبا کی پیشکش کرنے سے آپ کو پورا हो نہ ہوا ہو اس لیے جب سارے روسا مل کر اس پیشکش کو और گے تو اطمینان ہو جائے گا اور آپ اسے قبول کر لیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ بات نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں لے کر آیا کہ مجھے آپ کا مال مطلوب ہے یا آپ کے اندر شرف مطلوب ہے یا آپ پر حکمرانی مطلوب ہے نہیں بلکہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں لہذا میں نے آپ لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ لوگوں کو نصیحت کر دی اب اگر آپ لوگ میری لائی ہوئی بات قبول کرتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نصیب ہے اور اگر رد کرتے ہیں تو میں اللہ کے امر کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ فرما دے اس جواب کے بعد انہوں نے ایک دوسرا پہلو بدلہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ہمارے پاس سے ان پہاڑوں کو ہٹا کر کھلا ہوا میدان بنا دے اور اس میں ندیاں جاری کر دے اور ہمارے مردوں بالقصوص خسیب انقلاب کو زندہ کر لائے اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے آپ نے ان کی اس بات کا بھی وہی جواب دیا اس کے بعد انہوں نے تیسرا پہلو بدلہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ فرشتہ بھیج دیں جو آپ کی تصدیق کرے اور جس سے ہم آپ کے بارے میں مراجا بھی کر سکیں اور یہ بھی سوال کریں کہ آپ کے لیے باغات ہوں خزانے ہوں اور سونے چاندی کے محل ہوں آپ نے اس بات کا بھی وہی جواب دیا اس کے بعد انہوں نے چوتھا پہلو بدلا کہنے لگے کہ اچھا تو آپ ہم پر عذاب ہی لا دیجئے اور آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیجئے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور دھمکیاں اللہ کو ہے وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے رب کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ سے سوال جواب کریں گے اور آپ سے مطالبے کریں گے کہ وہ سکھا دیتا کہ آپ ہمیں کیا جواب دیں گے اور اگر ہم نے آپ کی بات نہ مانی تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا پھر عقیر میں انہوں نے سخت دھمکی دی اور کہنے لگے سن لو جو کچھ کر چکے ہو اس کے بعد ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ یا تو تمہیں مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے آپ کو غم و افسوس تھا کہ جو توقع آپ نے باندھ رکھی وہ پوری نہ ہوئی ابو جہل رسول اللہ کے قتل کا اقدام کرتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر واپس تشریف لے گئے تو ابو جہل نے انہیں مخاطب کر کے پورے غرور و تکبر کے ساتھ کہا برادران قریش آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی ہمارے آواز داد کی بدگوئی ہماری عقلوں کی تکلیف اور ہمارے معبودوں کی تجلیل سے باز نہیں آتا اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا اب اس کے بعد چاہے آپ لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں چاہے میری حفاظت کریں اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کریں لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتے تم جو کرنا چاہو کر گزرو چنانچے ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ کے انتظار میں بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے منتظر تھے جب رسول اللہ سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا پھر آپ کی جانب بڑھا لیکن جب قریب پہنچا تو شکست دا حالت میں واپس بھاگا اس کا رنگ پخت تھا اور اس قدر مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اب الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے رات جو بات تھی وہی کرنے جا رہا تھا لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا بلہ میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا ابن ساخ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے سودے بازیاں اور دست برداریاں جب قریش ترغیب و تحریص اور دھنگی و ویج سے ملی جلی اپنی گفتگو میں ناکام ہو گئے اور ابو جہل کو اپنی رہونت اور ارادے قتل میں منہ کی کھانی پڑی تو قریش میں پائے دار حل تک پہنچنے کی رقبت پیدا ہوئی تاکہ جس مشکل میں وہ پڑ گئے تھے اس سے نکل سکیں ادھر انہیں یہ یقین بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی باطل پر ہیں بلکہ جیسا کہ اللہ تعالی نے بتلایا ہے وہ لوگ ڈگمگا دینے والے شک میں تھے لہذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کی جائے اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے مل جائیں اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی باتیں مشرقین چھوڑ دیں اور بعض باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنے کے لیے کہا جائے ان کا خیال تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے تو اس طرح وہ بھی حق کو پالیں گے ابن ساخ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کابہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن بن اسد بن ولید بن بن بن متلیب اسد ولید مغیرہ امیہ قلف اور آس بن وائل سہمی آپ کے سامنے آگے یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے بولے اے محمد آئیے جسے آپ پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوجے اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے آپ بھی پوجے اسی طرح ہم اور آپ اس کام میں مشترک ہو جائیں اب اگر آپ کا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے اور اگر ہمارا معبود آپ کے معبود سے بہتر ہو تو آپ اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے اس پر اللہ تعالی نے صورت نازل فرمائی جس میں اعلان کیا گیا جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا اب بن حمید وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو تبرک کے طور پر چھوئے تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اس پر پوری صورت نازل ہوئی ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ہم ایک سال آپ کے معبود کی پوجا کریں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آپ کہہ دیں کہ اے کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو اللہ تعالی نے اس قطعی اور فیصلہ کن جواب سے اس مزہ کاپت و شنید کی جڑ کاٹ دی لیکن پھر بھی قریش پورے طور سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے دین سے مزید دستبرداری پر آمادگی ظاہر کی البتہ یہ شرط لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس میں بھی کچھ تبدیلی کریں چنانچہ انہوں نے کہا اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں تبدیلی کر دو اللہ نے اس کا جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اس کے ذریعے یہ راستہ بھی کاٹ دیا چنانچہ فرمایا آپ کہہ دیں مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں اس میں خود اپنی طرف سے تبدیلی کروں میں تو محض اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وہی میرے طرف کی جاتی ہے میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اللہ نے اس کام کی زبردست خطرناکی کا ذکر اس آیت میں بھی فرمایا اور قریب تھا کہ جو وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس سے یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے آپ ان کی طرف تھوڑا سا جک جاتے اور تب ہم آپ کو دوہری سزا زندگی میں اور دوہری سزا مرنے کے بعد چکاتے پھر آپ کو ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ ملتا چلے آلہ محمد والا آلے ہی